آج کی نشریات دو حصوں پر مشتمل ہیں پہلے حصے میں پیش کریں گے بلوچستان سمیت عالمی اور علاقائی خبریں جبکہ دوسرے حصے میں ہم شامل کریں گے پروگرام دور بین جس میں ہم گفتگو کریں گے بلوچستان سے تعلق رکھنے والی سیاسی و انسانی حقوق کی کارکن بانک اوران بلوچ سے خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی دوستین مراد بلوچ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان گہرام بلوچ نے ضلع کیچ میں سی پیک روٹ پر چھ پاکستانی فوجی اہلکاروں کے ہلاکت کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ سولہ ستمبر کو ان کے سرمچاروں نے پاکستانی فوجی قافلے کی ایک گاڑی کو شاہپک ڈیم کے قریب ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنا کر تباہ کیا حملے میں گاڑی میں سوار چھ اہلکار ہلاک اور دو شدید زخمی ہوئے ہیں بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری ہے آمدہ اطلاعات کے مطابق کیچ کے علاقے دشت شولگ میں پاکستانی فورسز نے آپریشن کرتے ہوئے چار افراد اختر ولد حاجی مراد محمد زاہد ولد اللہ بخش اللہ بخش ولد حاجی نبی بخش اور یاسین ولد حاجی نبی بخش کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے دوسری طرف دشت کے علاقے ہور سے پاکستانی فورسز نے گھروں پہ چھاپے مار کر وحید ولد عبد سک نے دشت ہور کو حراست میں لے لیا. ضلع کےچ ہی کے سرحدی علاقے مند میں اپسی کہن کے مقام پر قائم فورسز کی چوکی سے چھریز قبل جاوید ولد شاہو کو فورسز نے گرفتار کرنے کے بعد نامالوب مقام پر منتقل کر دیا ہے جو مند کے پہاڑی علاقے باغذ کا رہائشی بتایا جاتا ہے قلعہ سیف اللہ میں ناملومسلح افراد کی فائرنگ سے رسالدار محمد افضل اخترزئی جام بہک ہوا ہے تاہم فائرنگ کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکے ہیں لیویز رسالدار کے قتل کے خلاف اخترزئی کے مقام پر ان کے لواحقین اور عوام نے نیشنل ہائی وے پر رکاوٹیں کھڑی کر کے شاہراہ کو ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا بلوچستان میں مختلف حادثات و واقعات میں دو افراد جان بحق اور گیارہ زخمی ہوئے ہیں اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے ضلع پنجگور میں ہائی وے پر موٹر سائیکل اور ایرانی دو گاڑی میں تصادم کے نتیجے میں ایک شخص آبد جان بحق جبکہ خاتون سمیت ایک بچی بھی زخمی ہوئی ہے ایک اور واقعے میں چمن بائی پاس روڈ پر سائیکل اور موٹر سائیکل کے تصادم کے نتیجے میں ایک بچہ شدید زخمی ہوا ہے سبی میں تلی روڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا ہے ایک اور واقعے میں مستوں کے علاقے پڑنگ آباد میں قبائلی تصادم میں فائرنگ سے آٹھ افراد زخمی ہو گئے ہیں بلوچستان کی کٹ پتلی حکومت نے صنعتی علاقوں ہب اور وندر میں پندرہ غیر منظور شدہ ہاؤسنگ اسکیموں پر فوری طور پر کام روک دیا ہے اور ساتھ ہی قانون پر سختی سے عمل درآمد کرنے کے لیے ان اسکیموں کو نان آبجیکشن سرٹیفکیٹ سے منسلک کرنے کا فیصلہ کیا ہے میڈیا رپورٹ کے مطابق وزیر اعلی بلوچستان جام کمال کی جانب سے اس بات کا اعلان ہب میں سرکاری افسران اور قبائلی اس سیاسی عمائدین سے خطاب کے دوران کیا گیا وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ وندر میں آٹھ اور ہب میں ساتھ غیر منظور شدہ ہاؤسنگ اسکیموں پر کام جاری تھی جنہیں روک دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے علاقے لس بیلا اور دیگر اضلاع میں غیر منظور شدہ ہاؤسنگ اسکیموں کی اجازت نہیں ہوگی اور اس طرح کی غیر قانونی اسکیموں پر ہب سمی دیرگر علاقوں میں پابندی عائد ہوگی سندھ کے دارالحکومت کراچی میں وزیراعظم پاکستان عمران خان کے پہلے دورے کے موقع پر سندھ سے جبری طور پر لاپتہ ہونے والے افراد کے لواحقی نے احتجاجی مظاہرہ کیا وائس آف مسنگ پرسنز آف سندھ اور لاپتہ افراد کے لواحقین کی, کی جانب سے اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے محمد علی جناح کے مزار کے باہر احتجاجی مظاہرے کا اہتمام کیا گیا مظاہرہ سسی لوہار اور تنویر آریجو کی رہنمائی میں کی گئی سول سوسائٹی اور سیاسی کارکنوں کی بڑی تعداد میں مظاہرے میں شرکت کی اور اپنے پیاروں کی بازیابی کا مطالبہ کیا ورلڈ سندھی کانگریس کی وفد نے جینیوا میں اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ انفورس اینڈ انوالنٹری ڈس اپیرنس کے نمائندوں سے تفصیلی ملاقات کی اور سندھ سے جبری طور پر لاپتہ ہونے والے افراد کا مسئلہ اٹھایا پندرہ ستمبر کو ہونے والی ملاقات کے دوران وفد کی جانب سے سندھ سے جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والے سیاسی و انسانی حقوق کے کارکنان اساتذہ اور صحافیوں کے متعلق شواہد اور تفصیلات پیش کی گئی ہیں جو تاحا لاپتا ہے ورلڈ سندھی کانگریس اس کے وف نے کہا کہ حکومت اور سیکیورٹی اداروں کی جانب سے اس سنگین معاملے پر آنکھیں پھیر لی گئی ہیں اقوام متحدہ کی ورکنگ گروپ نے یقین دہانی کرائی کہ وہ اس معاملے پر ہر ممکن مدد فراہم کریں گے سابق وزیر پاکستان نواز شریف پیرول پر رہائی کی مدت ختم ہونے پر اپنی صاحبزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائر سفدر کے ساتھ جاتی عمرہ سے اڈیالہ جیل جانے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفدر کو پہلے لاہور ایئرپورٹ لے جایا جائے گا جہاں سے ان کو راول پنڈی جانے کے لیے خصوصی تیاری کا انتظام کیا گیا ہے واضح رہے کہ نواز شریف مریم نواز اور ان کے شوہر کیپٹن سفدر کو بیگم کلثوم کی تدفین میں شرکت کے لیے پیرول پر رہا کیا گیا تھا جس کی مدت آج پر چار بجے ختم ہو گئی ہے افغانستان کے شمال مغربی صوبے بادگیز کے دارالحکومت کے لئے نو کے قریب طالبان کے حملے میں ریزرو یونٹ کے کمانڈر سمیت پولیس کے پانچ افسران ہلاک ہوئے ہیں دوسری جانب شمالی صوبے بغلان میں طالبان نے آرمی اور پولیس کی مشترکہ بیس پر دھاوا بول کر آرمی کے تین اور پولیس کے دو افسران ہلاک اور چار کو زخمی کر دیا ہے دوسری طرف صوبائی پولیس کا کہنا ہے کہ سیکورٹی فورسز سے لڑائی میں طالبان کے کم از کم بیس جنگجو ہلاک ہوئے ہیں اسرائیلی وزیراعظم اعظم بنیامی نیتنیاہو نے کہا ہے کہ ان کا ملک اپنے دشمنوں کو جدید ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے نیتنیاہو کے دفتر کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق انہوں نے کابینہ کی ہفتہ وار میٹنگ کے آغاز میں کہا کہ اسرائیل اپنے دشمنوں کو جدید ہتھیاروں سے خود کو مسلح کرنے سے روکنے کے لیے مسلسل کام کر رہا ہے اسرائیلی وزیراعظم کا مزید کہنا تھا کہ ہماری سرخ لکیریں ہمیشہ سے بہت واضح ہیں اور ان پر عمل کرنے کا ہمارام پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے معروف خبر رساں ادارے دی گارڈین نے رپورٹ دی ہے کہ دنیا بھر میں خودکشی کرنے والی چالیس فیصد خواتین کا تعلق بھارت سے ہے دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق یہ آداد و شمار طبی جریدے لان کی ایک تازہ تحقیق میں شائع ہوئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ بھارت میں ہر ایک لاکھ خواتین میں سے پندرہ خودکشی کرتی ہیں جو کہ دنیا میں پائی جانے والی آدت و شمار کا دگنا ہے دوسری جانب دنیا میں اوسط ہر ایک لاکھ میں سے سات خواتین خودکشی کرتی ہیں جبکہ کی خودکشی کرنے کے معاملے میں بھارت کا حصہ چوبیس فیصد ہے جرمنی میں تارکین وطن افراد کے حقوق کی تحفظ پر مبنی الائنس نے جرمن وزیر داخلہ زیوفر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ نسل پرستی کی مذمت کریں یا اپنے عہدے سے الگ ہو جائیں۔ اس اتحاد کے مطابق اس تناظر میں انہیں جلد فیصلہ کر لینا چاہیے جرمنی میں تارکینی وطن پس منظر کے حامل افراد کے لیے فعال مختلف گروپوں کے اتحاد نیو جرمنز نے کہا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ اور زیوفر کو ملک کی اقدار کا دفاع کرنا چاہیے یا عہدے سے الگ ہو کر کسی اور کو یہ منصب سنبھالنے کا موقع دے دینا چاہیے اس الائنس کے مطابق جرمنی میں نسل پرستی اور نفرت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے سو سے زائد گروپوں پر مشتمل اتحاد نیو جرمز نے زیوفر کو ایک کھلا خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے اس خط میں وزیر داخلہ پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس ملک میں مزید تقسیم پیدا کی ہے اس حصے سے آپ سن رہے ہیں اتنا ہی کچھ یہ ریڈیو زرمش اردو کی آزمائشی نشریات ہیں